اللہ کے فضل و کرم <سلام> اور اس کے احسان سے لگاتار آپ لوگوں کے سامنے باب و مساوی الاخلاق کی حدیثوں حديثوں كى شرح جا رہی ہے آج اكيسواں درس ہے اس باب کے تعلق سے آپ لوگ سے ہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ شیخ کے درس کو دلجمى اور سکون کے ساتھ سنیں اور اس کو عام بھی کریں شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں اور ٹائم بھی ہو گیا ہے اور وقت بھی بہت زیادہ نہیں رہتا ہے صرف ايک گھنٹہ دس منٹ ابھی بہ ملتا ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ ہمیں درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں مستفی فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ کی الفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول محمد صلى الله عليه آله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن قابل قدر فضيله الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله ومقر اهل العلم بين محترم ديني भाइयों وقابل بلوغ المرام جو احادیث الاحکام کی کتاب ہے جس میں فقی احکام سے متعلق احادیث طہارت نماز یا اسی طرح سے روزہ زکوٰۃ حج اور اسی طرح سے دیگر ابواب جو فقی ترتیب پر ہیں اس کی ایک بہت ہی جامع اور مختصر کتاب ہے اسی کتاب کا آخری حصہ کتاب الجام جس میں اخلاق سے متعلق آداب سے متعلق سے متعلق احادیث ہیں اس کا ایک باب باب ترہیبی میں مساوی الاخلاق برے اخلاق سے دراوے کا کا بیان اس باب کو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو احادیث ہیں اس کی شرح ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ قطات یا اسی طرح سے آ, لوگوں کی چغل خوری کرنے والے کی کیا برائی ہے آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے مزید کچھ اور باتیں دیکھیں گے جو ایک انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہیں اور ایک انسان کو اللہ کے ہم ہاں مجرم بناتی ہیں آج حدیث نمبر چھبیس ہم دیکھیں گے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منقف غدبہ جو اپنا غصہ ضبط کر لے کف اللہ عن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لیتا ہے جو غصہ پی جاتا ہے جو اپنے غصے کو نافذ کرنے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھی اس سے روک لیتا ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے اپنی کتاب الاوسط اوسط میں یعنی الم الاوسط میں روایت کیا ہے امام اتبرانی کی تین کتابیں ہیں اس اعتبار سے ایک صغیر ہے ایک اوسط ہے اور ایک کبیر ہے ال اوسط اس کو اوسط بھی کہا جائے گا اور کہتے ہیں کہ واہدی ابن عمر اور اس حدیث کا ایک اور شاہد ہے جو عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے ہے ان کی حدیث موجود ہے ان دا ابن اب دنیا امام ابن اب دنیا کی کتاب میں ایک اور شاہد اس حدیث کا موجود ہے ابن اب دنیا نے کتاب السمت میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر اکیس تو یہ جو حدیث ہے یہ غصے کے بارے میں ہے کہ جو انسان غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دیتا ہے اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا ہے اس حدیث کی سند میں کلام ہے اور اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کے دو طریق ذکر کیے ہیں اور ایک حضرت انس کا طریق ہے جو تبرانی کا ہے اور دوسرا ابن اب دنیا سے اس کو روایت کیا ہے اور یہ دوسری حدیث ہے جو دوسرے صحابی سے ہے حضرت انت سے نہیں ہے اسی لیے اس کو شاہد کہا اس کے ہم آگے دیکھیں گے امام ابن بشران نے اپنی کتاب الامالی میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس صنعت سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے شیخ البانی نے صحیحہ میں اس حدیث پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی صنعت حسن ہے اور صحیحہ میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو ساٹھ کے تحت اس کو دیکھا جا سکتا ہے جلد نمبر پانچ سفر نمبر چار سو کیا الفاظ ہیں کیونکہ یہاں پر ابن حجر نے اس حدیث کو بہت ہی مختصر ذکر کیا ہے ایک ہی ٹکڑا اس کا ذکر کیا ہے پوری حدیث اس طرح سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منحف غلث نہ عورت ہوں جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے روک لیتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے سطر اللہ عورتہو اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں کو چھپائے رکھتا ہے ومن کف غضبہو کف اللہ عنہ عذابہو اور جو اپنے غصے کو روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو بھی روک رکھتا ہے ومن اعتذرہ الاللہ فی الدنیا قابل اللہ عز وجل معذرتہو اور جو دنیا میں ہی اللہ تعالی سے اپنی غلطیوں پر اعتذار معذرت کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کو اس کی معافی مانگنے کو اللہ تعالیٰ بھی قبول کر لیتا ہے اس کی معذرت کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے تو ابن بشرال نے اللہ میں اس کا روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہی طریقے سے اور حدیث نمبر چھ سو نواسی پر یہ حدیث موجود ہے شیخل نے اس کو حاصل کہا ہے ابن حجر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک شاہد ہے جو ابن عمر سے آیا ہے شاہد کے کیا مانا ہے حدیث کے اعتبار سے حدیث کے میدان میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں انہی میں سے ایک اصطلاح مطابع اور شاہد ہے اس کو جان لینا چاہیے تاکہ کہیں کسی کتاب میں یہ لفظ آئے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ ہو کہ شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے یا مطابق کا کیا مطلب ہوتا ہے موٹے موٹے انداز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث جب ایک صحابی سے آتی ہے تو ظاہر بات ہے کبھی ایک ہی راوی اس کا روایت کرنے والا ہوتا ہے اور کبھی کئی تو اس کی کئی سندیں بنتی ہیں تو ایک راوی اگر کوئی روایت بیان کر رہا ہے کسی ایک صحابی سے جیسا کہ حضرت انس سے اگر دوسرا کوئی راوی اسی طریق سے جا کر حضرت انس ہی سے وہ روایت نقل کرے تو یہ دونوں طریق ایک دوسرے کے لیے مطابع بن جاتے ہیں اگر صحابی ایک ہو حدیث ایک ہی ہو لیکن اس کی روایت کرنے والے دو الگ سند میں دو راوی یا اس کی دو سندیں ہوں تو ہر ایک سند یا ہر ایک سند سے آنے والی حدیث دوسری حدیث کے لیے مطابع اس کی کہلاتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے اگر دونوں طریق میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہو تو ان دونوں طریق کے ملنے سے وہ حدیث حسن لی کے درجے کو پہنچتی ہے تو مطابق اس حدیث کو کہتے ہیں جو کسی دوسری سند سے آئے حدیث وہی ہو اور صحابی وہی ہو لیکن سندیں اس کی ایک سے زیادہ ہوں تو دو مستقل سندوں سے وہ حدیث آ کے ایک صحابی پر اگر جمع ہو جاتی ہیں لیکن بات ایک ہی یہ نہیں کہ ہم الگ الگ حدیثوں کے لیے مطابق ہیں وہی حدیث دو سندوں سے جب ہے صحابی ایک ہی ہو تو اس کو متابے کہا جاتا ہے لیکن حدیث کا متن ایک ہی ہو بات ایک ہی ہو صحابی دو الگ ہو حدیث ایک ہی ہو لیکن صحابی الگ الگ ہوں تو پھر ان دونوں حدیثوں کو ایک دوسرے کے لیے شاہد کہا جاتا ہے تو شاہد میں صحابی الگ ہوتے ہیں حدیث وہی اور مطابے میں صحابی ایک ہی ہوتا ہے دو الگ اس کی چین اف نریشن کہیں گے اس کی دو سندیں ہوتی ہیں تو اس کو مطابق کہتے ہیں تو یہاں پر چونکہ ابن حجر نے دوسرے صحابی سے وہ حدیث ذکر کی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے اسی لیے کہا کہ وله اس حدیث کا ایک شاہد ہے من حدیث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن اب دنیا نے ایک روایت نقل کی ہے وہ اس حدیث کے لیے شاہد ہے شاہد اور مطابے کا فائدہ کیا ہے اس سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے اگر کسی ایک حدیث میں کمزوری ہو اور اگر اسی معنی میں کوئی دوسری حدیث ہو جو کسی اور صحابی سے آئی ہے تو اس حدیث کو کچھ درجے میں تقویت مل جاتی ہے تو اس لیے علما ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ایک شاہد ہے یا اس کا ایک مطابع ہے اس کی دوسری سند ہے تو اس طرح سے علماء اپنی کتابوں میں مختلف سندوں سے ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان میں تقویت ہو کر وہ حدیث قوی ہو جائے اگر ضعیف ہے تو تو یہاں پر ابن بشران کی روایت سے بھی مزید معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بات حدیث میں آئی ہے وہ قابل اعتماد ہے کیا ہے کہ من کف غدبا ہو کف اللہ عن ہوں ہو لیکن چونکہ اس میں کئی باتیں اس لیے ہم ہر بات کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات حدیث میں کیا ہے من علی ہوں سطر اللہ جو اپنی زبان کو روک رکھتا ہے یا جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی پوشیدہ چیزوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے کیا معنی اس کے ہیں اس تعلق سے علامہ قیبی رحم اللہ فرماتے ہیں ناسی و قطمہ مراد یہ ہے کہ ایک انسان اگر لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے اور انہیں چھپائے رکھے اپنی زبان سے لوگوں کے ذاتی عیوب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ اپنی زبان سے دوسروں کے عیوب عام نہ کرے ستر اللہ عورت بہ ناس اللہ تعالی اس کے اس کی پوشیدہ چیزیں اس کے چھپے ہوئے عیب ان پر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رکھتا ہے او انفی والی کہتے ہیں کہ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ان سے بھی چھپائے رکھتا ہے اس کی عزت کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے نہ صرف عام انسانوں سے بلکہ جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مخفی عیوب کو چھپی باتیں دل کی باتیں اندر کی باتیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی چھپائے رکھتا ہے اور کہتے والا من الجمع اللہ مقیبی کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں الل اطلاق چھپانے کا ذکر ہے سطر اللہ چاہوں کس سے چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ذکر نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف لوگوں سے اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے نہیں سے بھی اللہ چاہے تو چھپا دے تو اس کی عزت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی اور کے آگے اس کو ہونے اللہ نہیں دیتا ہے کیوں؟ اس, لیے کہ اس نے دوسروں کی عزت کی حفاظت کی تو جب آدمی دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے ان کی، ان کے عیوب کی تشہیر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں اس کے ساتھ بھی وہ ہی معاملہ کرتا ہے کہ اس کے عیوب کو چھپائے رکھتا ہے اللہ علی القاری نے مرقات المفاتح میں جو مشکات المسابیح کی ہے اس میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین ہزار ایک سو پر یہ بات کہی ہے اسی طرح سے اللہ مقیبی کہتے ہیں کہ وہ من اے من آ غداہ دوسرا حصہ کیا ہے کہ جو اپنا غصہ روک رکھے اپنا غصہ نافذ کرنے سے رکا رہے اللہ تعالی اپنا عذاب بھی اس سے روک لیتا ہے کہتے ہیں کہ وہ منقف اے من الناس کہ جو اپنا غصہ لوگوں سے روک رکھے انسان کو غصہ آتا ہے کبھی اس کے ذاتی مزاج کی وجہ سے یا کبھی دوسروں کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہر انسان کو ایسا بنایا کہ کچھ نہ کچھ اس کو غصہ ضرور آتا ہے تو اب اگر اس کو غصہ آئے تو غصہ آنا گناہ نہیں سے پہلے ہم تفصیل سے اس پر دیکھ چکے ہیں گفتگو کر چکے ہیں لیکن غصے کو نافذ کرنے کے بارے میں انسان شریعت کا پابند ہے غصہ آ جانا انسان کی مزاج میں ہے لیکن اس کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے غصے کو نافذ کرنے سے رکا رہیں اور شریعت کی شریعت کے دائرے میں اپنے غصے کا اظہار کریں تو وہ کہا کہ جو اپنے غصے کو روک رکھتا ہے غد ائی ناس لوگوں پر نافذ کرنے سے کف اللہ اللہ تعالی بھی اپنے عذاب کو اس سے روک لیتا ہے کہتے ہیں غد یو ملقیہ مچھی جزا ان وفاقہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنا غصہ اس سے روک لیتا ہے قیامت کے دن یعنی اللہ اس کو سزا نہیں دے گا کہتے ہیں کہ غصہ روک لیتا ہے غذب فی نفسیک سے صفت ہے لیکن غذب کا نتیجہ کیا ہے غذب کے بعد کیا آتا ہے اللہ جب کسی سے غصہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو سزا بھی دیتا ہے کہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کا غصہ ہونا یہ ہے کہ اللہ انتقام لے گا تو یہ مراد نہیں ہے غصہ غصہ ہے لیکن اللہ کا غصہ بندوں کی طرح نہیں ہے اور جب اللہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی دیتا ہے تو غصہ ہونا ایک صفت ہے اور اللہ کا سزا دینا عذاب دینا یا انتقام لینا یہ مستقل صفات ہیں ان دونوں کو ایک کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے تو کہتے ہیں کف اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیتا ہے جزا وفاقہ اللہ مقیبی کہتے ہیں جزا انوفاقہ یہ برابر کا بدلہ ہے پورا پورا پوری پوری جزا ہے جیسا عمل ویسا بدلہ پچھلی چیز میں بھی آپ دیکھیں کہ جب بندہ دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیب کو چھپا دیتا ہے جب بندہ دوسروں پر غصہ نہیں اتارتا ہے دوسروں پر غصہ کر کے انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا غصہ بھی سے روک لیتا ہے تو یہ بدلہ کیسا ہے جیسا تیرا عمل ویسا اللہ کا تیرے ساتھ معاملہ ہوگا شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں وَمِن فوائد وصف اللہ اس حدیث میں ایک فائدہ یہ ہے ایک اس سے علمی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت صفت کف بھی ہے اور جواب آپ آگے جا کے کہتے ہیں لو اللہ اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کیا اللہ تعالی کے لیے بھی صفت کف کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ الجواب نعم لأنه يمنع والکف کہتے کہ ہاں جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے صفت کف کف کا مطلب کیا ہے کف عربی زبان میں کہتے ہیں منع کو روک لینے کو تو منع اللہ کی صفات میں سے اسی طرح سے کف بھی اور روک لینے کو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے فتح دل جلال میں یہ بات انہوں نے کہی ہے اسی حدیث کی شرح میں آپ دیکھیں حدیثوں میں ایک دعا آئی ہے جس میں منع کی صفت ہم کو ملتی ہے جیسے کہ نماز کے بعد بھی ہم دعا پڑھتے لیکن ایک دوسری اور ایک دعا ہے کیا دعا ہے امام احمد نے اور امام البخاری نے ال المفرد میں اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس دعا کو لمبی دعا اس کا ایک ٹکڑا ہے. کیا ہے اللہ تیرے ہی تو پھیلا دے اس کو, کو کوئی سمیٹ نہیں سکتا جس کے لیے اس تو پیدا کر دے اس کے لیے کوئی تنگی نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی یعنی قبض نہیں کر سکتا اس کو جس کو تون بست کر دیا ہے ولا مقرر اور جس کو تو دور کر دے اس کا کوئی قریب کرنے والا نہیں وال مباحد علما کرب تھا اور جس کو تو قریب کر دے اللہ تا اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے موتی علما منا تھا اور اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک لے منع یہاں پر روکنے کے معنی میں ہے کہ جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا والا نے عالماقہ اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کرے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور تو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا تو آتا اور منع ایک دوسرے کے بالمقابل یہاں پر استعمال ہوئے ہیں اس حدیث کو العدب ال ال المفرد میں شیخ البانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے اور حدیث نمبر 699 سو ننانوے پر الدب المفرت امام البخاری کی کتاب ہے اور اس کی تحقیق میں شیخ البانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ منع اللہ کی صفات میں سے ہے اللہ جس سے چاہے روک لیتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے تہرست کو روک لیتا ہے کامیابی کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے عذاب کو روک لیتا ہے تو روک لینا منع اللہ کی صفات میں سے ہے اور اسی معنی میں کف کا بھی لفظ آتا ہے تو یہ اللہ کے صفات میں سے ہے کہ جو انسان لوگوں سے اپنے غصے کو روک لیتا ہے اس کے بدلے میں اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے عذاب کو روک لیتا ہے اسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے اللہ کی سزا سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ دے غصے میں آ کر انسان بعض اوقات حد پار کر جاتا ہے بعد میں پشتاتا ہے لیکن غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو روک رکھنا انسان کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعال بھی اس سے ناراض نہ ہو اور اس کو عذاب نہ دے ہل الاحسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے بندہ اللہ سے تو بڑھ نہیں سکتا ہے معافی میں جب وہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہو وہ اپنے غصے کو ان سے روکنے والا ہو وہ اپنے غصے سے ان کو ضرر پہنچانے والا نہ ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت اونچا اور آلہ ہے جب تو کر سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے جو اللہ کے غصے سے محفوظ رکھنا رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی اپنے غصے سے محفوظ رکھے تیسرا اس حدیث کا کیا ہے وہ دنیا قابل اللہ میں جو انسان دنیا میں اللہ رب العالمین سے اعتذار کرے معذرت کرے معافی مانگ لے اللہ اس کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی معذرت کو ضرور قبول کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے بندہ اللہ کے آگے اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی میں نے غلط کیا میں نے بے کی اللہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے احساس ہو گیا اب تو معاف کر تو جو آدمی اپنی کوتاہی کا اقرار اللہ کے سامنے کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے اس احتجاج کو اس کی اس معذرت معذرت کو اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے اللہ مقیبی رحم اللہ فرماتے اس حدیث کی شرط میں تقسیر جو آدمی اپنی جو بھی تقصیر ہے اس کے تعلق سے کوتاہی کے تعلق سے اللہ سے معذرت کرتا ہے معذرت چاہتا ہے اظہار قابل اللہ کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی توبہ کو اس کے عذر کو قبول کر لیتا ہے ایک ایمان والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ گھمنڈ میں نہ آئے وہ ضد پر نہ آئے بعض اوقات انسان نے غلط ہی کرتا ہے نصیحت کرنے والا اس کو یاد دہانی کرتا کہ دیکھیے آپ کی بات غلط ہے آپ کا عمل غلط ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب کوئی ہم کو نصیحت کرے اور آدمی کو احساس ہو کہ میرا عمل غلط ہے ٹھیک ہے کل تک نہیں معلوم تھا آج کسی نے حدیث بتا دی آج کسی نے قرآن کی آیت بتا دی بتا دیا کہ دیکھیے یہ چیز آپ کا جائز یہ چیز آپ کی غلط ہے یہ کام آپ کا حرام ہے اس وقت میں انسان کے پاس دو میں سے ایک راستے ہوتے ہیں میں سے ایک راستہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ یا تو وہ اپنی بات کو مان لے کہ ہاں میری غلطی ہے دوسرا یہ کہ وہ گھمنڈ میں آ جائے اور ضد پر اڑ جائے ایسا انسان جو گھمن میں آ جائے جرم پر جرم کرنے کی وجہ سے اللہ کا مبغوض ہو جاتا ہے لیکن وہ انسان جس سے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس نصیحت کو قبول کر لے اور پھر اللہ کی طرف آہذاری کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اپنی اصلاح کی فکر کرے جو ماضی میں ہوا اللہ تعالی سے معافی اس کے بارے میں مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے کی جھکائے حق کے تابع ہو جائے ایسا انسان اللہ کے نزدیک غلطی کر کے بھی قیمتی بن جاتا ہے کیونکہ غلطی بری ہے لیکن غلطی کا علم ہونے کے بعد احساس ہونے کے بعد اللہ کی طرف تڑپ کر پلٹنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس سے انسان بعض اوقات اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ غلطی سے اتنے نیچے نہیں گیا تھا غلطی کر کے اس کا گناہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن توبہ کر کے پھر اور اونچا مقام پا لیتا ہے تو انسان کے لیے ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ضد پر اڑا رہے اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آجزی اپناتے ہوئے اللہ کی طرف آہذاری کرنے لگے اے اللہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی اور آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں دونوں راستے ہم کو ملتے ہیں ایک راستہ آدم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت ہوا اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ابلیس کا راستہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جاؤ بیوی کو بھی حکم تھا وال تقربہ من وال تم دونوں اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے شیطان شیطان نے کیا کیا ان کو دھوکہ دیا اللہ نے فرما کے شیطان نے انہیں کیا کیا غلط راہ دکھا دی دھوکے سے ان کو مس گائٹ کر دیا دھوکہ دے کر اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا وہ پھل کھا لیا تو لباس بھی اتر گیا جو جنت کا لباس ان کو اللہ نے پہنایا تھا فورن احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور فورن اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور ابنا تغفر لنا وترحمنا لنکون اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا غلط نہ انفسنا لم تغفل لنا اور اے ہمارے رب اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے لنکون من الخاصرین ہم یقینا خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ جو عجزی ہے آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا دونوں کی طرف سے اللہ کے سامنے سی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تلقین کیے کلمات سے آدَمُ مِن ربی ہی کلیمات ان فتح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے اپنے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی بنیاد پر ان کی توبہ قبول کر لی ہے تو توبہ کی کلمات بھی اللہ نے سکھائے اور توبہ بھی اللہ نے قبول کی کیوں اللہ کی طرف آجزی سے اور اعتراف کے ساتھ انہوں نے رجوع کیا اہلا غلطی ہو گئی ہم سے لیکن اس کے بالمقابل آپ ابلیس کا طریقہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ عید ملک جدم فجد ابلیس ہم نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا اور جن میں ابلیس بھی شامل تھا فرشتوں میں نہیں بلکہ حکم کے لیے حکم اس کے لیے بھی تھا کہ آدم کو سدا کرو تو سب نے سدا کیا سوائے ابلیس کے ابلیس نے سدا نہیں کیا کیا کہا اللہ نے ابا وسط برا وکا اس نے انکار کر دیا اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا وسط اور گھمنڈ گھمنڈ میں آ گیا وہ کا نام نے کہا وہ میں کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں گھمنڈ کر کے اور بعض الماء نے کہا وہ خانہ میں کافرین اللہ کے علم میں پہلے سے کافر ہی تھا یہ امتحان کے طور پر تھا تاکہ اس کا کفر سب کے سامنے ظاہر ہو جائے جو اندر کفر چھپائے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اس کا کفر سب کے سامنے آ گیا اللہ تعالی کے حکم دینے کے بعد بھی گھمنڈ اس نے کیا تو دو طریقے انسان کے سامنے ہیں کہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کا حکم ٹوٹا لیکن ابلیس ابلیس نے کیا کیا بجائے اس کے کیا اس حکم کے نہ ماننے کے بعد پھر سے اپنی اپنے طرز عمل پر غور کرتا اور اپنی اصلاح کر لیتا اللہ تعالی سے معافی مانگ لیتا اللہ میں نے حکم تیرا توڑا اللہ مجھے معاف کر دے نہیں اس نے مزید مہلت مانگی مزید مہلت مانگی کہ اللہ مجھے اور مہلت دے تاکہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو بھٹکاؤں قیامت تک کے لیے اس نے لے لی بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اس نے آدم علیہ السلام کی دشمنی اور حسد میں اپنا بھی بگاڑ لیا بعض کا آدمی زد میں ایسا کرتا ہے زد میں آ کر وہ نہ صرف دوسروں کا برا کرتا ہے اپنا بھی برا کرتا ہے اور بعض لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں زد اور دشمنی نفرت اور حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان نہ صرف دوسروں کا بلکہ اپنا بھی برا کرتا ہے یہ دو طریقے انسان کے سامنے ہیں ایک آدم علیہ السلام کا فوراً رجوع کر لینا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا دنیا میں بھیجا جنت میں آنے کا پھر سے راستہ بتایا اور دوسرا طریقہ یہ جو ابلیس کا ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی لانت کا حقدار بن گیا ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں کیوں بتایا اللہ نے قرآن کریم اس واقعے کو تاکہ ایک انسان اس سے سبق لے تاکہ ایک انسان اس سے سبق لے وہ آدم علیہ السلام کی راہ کو اپنائیں نہ کہ ابلیس کی راہ کو تو یہاں پر یہی بات سیکھنے کی ہے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے احلّہ میں کچھ نہیں میں تو کوتا ہی کرنے والا ہی ہوں اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور جاؤں کتر میں معافی مانگنے کے لیے اور کوئی در تو ہے نہیں تو تجھ سے ہی مانگوں گا اللہ تو مجھ کو معاف کر دے اس طرح سے انسان گڑ گڑا کر رو کے اللہ کے آگے آزاری کرے آجزی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی معذرت کو قبول فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اختہ تم تبلغ اخا سما تم تم لتاب امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے سی الجام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو حبیص حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اختہ اگر تم خطا کر بیٹھو حتہ اتنی خطائیں کرو حتہ تب لوگ خطایا اتنی خطائیں تمہاری ہو جائیں اتنے گناہ تمہارے ہو جائیں کہ تمہارے گناہ ایک کے اوپر اس طرح سے ڈھیر بنتے بنتے کہاں تک پہنچ جائیں تب حتہ تب لوگ آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں اتنا گناہوں کا ڈھیر تمہارے کو جائے تم لیکن پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو کیا فرمایا لتا بلیکم لتاب علیکم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا یہاں جو لام ہے یہ تیقن کے لیے ہے یقیناً بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرے گا ایک انسان زندگی بھر کے اس نے گناہ کیے ہیں بعد کی عمر میں پتہ چلا کہ میں حرام کھاتا رہا میں ذنا کرتا رہا میں چوری کرتا رہا میری کمائی حرام ہے یہ فلاں چیز فلاں چیز اس کو اپنے گناؤں کا احساس ہوا بلکہ شرک کرتا تھا کفر کرتا تھا میرے میں پڑا ہوا تھا ابا اوقات انسان سوچتا کہ اتنے, زی اتنے سارے گناہ میں رہے ہیں کیسے معاف ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے بھی اگر تیرے گناہ ہو کہ آسمان تک پہنچ جائیں تب بھی اگر تو سچی توبہ اگر اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے زندگی بھر کے گناہ ہو چاہے آسمانوں کی بلندی کو چھونے والے گناہ ہو اگر آدمی واقعی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر اصیل جامع صغیر میں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پر شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے تو اس حدیث میں ہم نے تین باتیں دیکھی نمبر ایک زبان کی حفاظت اور دوسروں کے اویوب پہ پر پردہ پوشی اور دوسری چیز یہ کہ انسان غصہ آنے کے باوجود قابو کرے اس قابو پا اس پر اور اس کا نفاذ نہ کرے تیسری چیز یہ کہ جب بھی اس سے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لے اللہ سے توبہ کر لے تو یہ تین باتیں ہم نے اس حدیث میں سیکھی آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث کا مطالعہ ہم کرتے ہیں یہ حدیث نمبر سبتائیس ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ اخرج الترمذی و فرقه حدیثین و فی اسناده ضعف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب و ادم جنت میں نہیں جائے گا جو خب ہو دھوکے باز ہو مکار ہو ولا بخیل اور نہ کنجوس جنت میں جائے گا ولا سیئ الملکہ اور جو برا مالک ہو ملکیت کے اعتبار سے جس میں برائیاں ہوں تو یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے آگے تو تین باتیں اس حدیث میں آئی ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا مکار دھوکے باز فسادی دوسرے کنجوس بخیل اور تیسرا جو برا مالک ہو برا مالک ہو اس حدیث کو امامت ترمیدی نے روایت کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام کرمدی نے اس بات کو دو الگ الگ حدیثوں میں بیان کیا ہے ضعفن اور اس حدیث کی سند میں ضعف ہے کمزوری ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں جو بات ابن حجر نے کہی ہے کہ وہ فر حدیث ہے صحابی ایک ہی ہیں اور دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں اور دونوں کو ابن حجر نے غم کر کے بیان کیا ہے انہوں نے اس میں اس طرح سے تصرف کیا ہے اختصار کی سبب حدیث کی کتاب چونکہ مختصر ہے ایک ہی سیاق میں انہوں نے اس کو بیان کر دیا یہ دونوں حدیثیں تلمیزی میں کس مقام پر ہیں تلمیزی کی پہلی حدیث ہے وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل حدیث میں ہے ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو خب ہو مکار ہو اور منان ہو احسان جتانے والا ہو اور بخیل ہو جو آدمی ایسا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو حدیث عیف ہے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ دوسری روایت نقل کی امام ترمیزی نے لا يدخل الجنت سیئ الملکہ جو آدمی برا مالک ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا ترمدی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھیالیس اور یہ بھی حدیث ضعیف ہے تو ان دونوں حدیثوں کو ابن حجر نے غم کر کے ایک سیاح میں بیان کیا چونکہ صاحب ایک ہی ہے اس میں حج نہیں ہے بعض اوقات اور رواد اس طرح سے تصرف کرتے ہیں اور تہذیب کے لیے اور یعنی کتاب کے حجم کو کم کرنے کے اعتبار سے ابن حجر نے اس طرح سے کیا ہے اس حدیث میں تین باتیں بیان ہوئی ان دونوں حدیثوں میں اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن ان میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی برائیاں ہیں اور ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور یہ برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے الخب خب کس کو کہتے ہیں دھوکہ دینے والا مکاری کرنے والا چال باز جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک انسان لوگوں کے ساتھ چال بازی کرے اور انہیں دھوکہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموکن کریم ولفا جرو خبیم امام ابو داود ترمدی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سی الجام صغیر حدیث نمبر چھ ہزار سو ترپن حدیث حسن ہے کیا بات ہے اس حدیث میں کیا بات بیان ہوئی ہے مومن اور فاجر کا حال بیان کیا گیا جب فاجر مومن کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے تو عموماً بہت ساری روایات میں اس سے مراد منافق ہوتا ہے فاسق یا فاجر لفظ جب مومن کے بالمقابل استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس سے مراد عموماً یعنی منافق ہوتا ہے تو یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے المنو غر کریم مومن غر ہوتا ہے گر کا مطلب ہوتا ہے دھوکا کھا لینے والا جو دھوکا کھا تو مومن دھوکے کھاتا ہے اور کریم ہوتا ہے اور اب میں یہ دوسری چیز کی وجہ سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ شریف نس ہوتا ہے وہ لوگوں کا خیر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا ہوتا ہے اور ان کی بھول چوک کو معاف کرنے والا ہوتا ہے ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے والا ہوتا ہے وہ خود سچا ہوتا ہے وہ خود امین ہوتا ہے وہ خود لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے لہٰذا وہ دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ کیوں دھوکا دے گا کوئی لہذا ان کے بارے میں حسن زن کرنے والا ہوتا ہے ایک مومن دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے اس کی اس نیک نیتی اور اس کی نیک دلی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس کو اس کو دھوکا دے دیتے ہیں اور وہ دھوکا کھاتا ہے ان کے بارے میں برا نہ سوچنے کی وجہ سے بعقات لوگ اس کو دھوکا دے دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں بتاتا ہے کہ تم میرے ساتھ چال بازی کر رہے ہو کیونکہ اس کے اندر ایک ایک شرافت ہوتی ہے اس کو برا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے مکر و فریب کو ان کے منہ پر سامنے بیان کرے اس کی شرافت کی وجہ سے وہ برداشت کر لیتا ہے اور دیکھ کر ایسا کرتا ہے جیسے نہیں دیکھا ایسا تجاہل کرتا ہے کہ جیسے اس کو معلوم ہی نہیں ہے بعض اوقات لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں اس کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہوئے اور اپنی شرافت کی وجہ سے ان کے اکرام میں اور ان کو ذلیل نہ کرنے کی وجہ سے بھی دھوکا کھا لیتا ہے تو دونوں باتیں اس میں ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ وہ حسن زن لگتا ہے شریف نفس ہوتا ہے اس وجہ سے بھی وہ دھوکا کھا جاتا ہے معلوم نہیں پڑا اس کو لوگوں نے جھوٹ بولا دھوکے بازی کی اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات تو معلوم بھی ہوتا ہے اس کو لیکن پھر بھی وہ دھوکہ کھا لیتا ہے جانتے بوجھتے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی فقیر اس کے سامنے آ کے جھوٹی باتیں کہے اور کہے کہ مجھے حاجت ہے مجھے میری مدد کیجیے اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا حاجت مند نہیں جتنا بتا رہا ہے لیکن کچھ درجے میں تو حاجت مند ہے تو اس کے اس جھوٹ کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کی مدد کر دیتا ہے اس کے جھوٹ کو نظر انداز کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں تو محتاج ہے ٹھیک ہے اس کے دھوکے کو جانتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات ایک آدمی واقعی ضرورت مند ہوتا ہے اس کا عذر اگر بیان کرے تو اس کو لگتا ہے کہ میری مدد نہیں ہوگی وہ اپنے ازر کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن ہوتا ہے کچھ درجے میں ضرورت اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں بتاؤ ہم کو تحقیق اتنی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کا لحاظ نہیں کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن بعض اوقات مومن جو اچھا انسان ہوتا ہے سچا مومن ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ہے تو صحیح ضرورت مند ہے تو اس کا اس کی مدد کر دی جائے اس طرح سے مومن جو ہے دھوکے کھانے والا ہوتا ہے وہ بولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے مکار نہیں ہوتا ہے تو اس کے کرن کی وجہ سے اس کی سخاوت کی وجہ سے وہ دھوکا کھا کے بھی سخاوت کر دیتا ہے اس کے اندر چونکہ شرافت ہوتی ہے لہذا برداشت کر لیتا ہے المومن کریم وہ الفاظ رخیب العین والفاجر خب الم فاجر خب ہوتا ہے مکار ہوتا ہے چال باز ہوتا ہے دھوکے باز ہوتا ہے فسادی ہوتا ہے لئیم گھٹیا اخلاق والا ہوتا ہے لئیم کہتے ہیں بالکل یعنی ایک دم گرے پڑے اخلاق والا جس کو یعنی برے الفاق ہم کہیں کبینا پن جس کو کہا جائے تو وہ ایک دم گھٹیا اخلاق والا ہوتا ہے گرے پڑے کردار والا ہوتا ہے اچھا انسان نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر کہا کہ خب الخب اللہ کے مانا ہوتا ہے لوگوں کو دھوکا دینا لوگوں کے ساتھ چال بازی کرنا مکاریاں کرنا ان کے ساتھ میں ان کے سامنے جھوٹی باتیں بول کے اپنے کام کرا لینا ان کو دھوکا دے کر ان کو بیوقوب بنا دینا چاہے تجارت میں ہو چاہے تعلقات میں ہو چاہے کسی اور چیز میں ہو تو اس طرح سے فاجر جو ہوتا ہے منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر چال بازی ہوتی ہے اور وہ گھٹیا اخلاق والا ہوتا ہے اپنے کام کرانے کے لیے کتنے بھی نیچے گر سکتا ہے بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان ہونے کے باوجود بھی اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا کام کرانے کے لیے ضلیل سے ذلیل تر حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا مقصود حاصل کرنا ہوتا ہے پھر اپنی عزت نفس بلکہ خاندانی عزت بھی خراب کر لیتے ہیں سب کو ذلیل کروا دیتے ہیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے پورا لڑ پڑے گا وہ اتنا پانچ روپئے دس کے لیے وہ اتنا لڑے گا کہ سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گا ایسے کئی معاملات زندگی میں ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے بعض اوقات اپنے مفاد کے لیے اپنی عزت خراب کر لیتا ہے وَالفاجر کہ فاجر جو ہے دھوکے باز اور گرے ہوئے اخلاق والا ہوتا ہے تو یہ ظاہر بات ہے تقویٰ کے نہ ہونے کے علامات میں سے ہیں ایمان کی کمزوری کے علامات میں سے آخر کے اعتبار سے یقیبی یقینی کے نتائج میں سے ہیں تو اس حدیث کو امام ابو داود ترمدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر چھ پر اس کو ذکر کیا ہے تو اس حدیث سے پچھلی بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس کو ایمان کے بالمقابل ذکر کیا گیا ایمان والے کے اخلاق نہیں ہے یہ دھوکے بازی چال بازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منغشنا فلیس سمنا ولمکر ولخا فن فلائی جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم جو ہمیں دھوکہ دے وہ سے نہیں مکاری دھوکے بازی جہنم کی آگ میں مکاری کا انجام دھوکے بازی کا انجام جہنم ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر چھ چار سو آٹھ اور حدیث صحیح ہے آپ دیکھیں گے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ مکر اور خدا کا انجام جہنم ہے ومکر ومکر اللہ. تو اللہ نے مکر کو وہاں پر ان کے مکر کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل انہوں نے کیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں مذمت کے طور پر اس کو ذکر کیا منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمافین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اپنے گمان میں اپنے نفاق کو چھپا کر ایمان والوں کو دھوکہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے بازی کرتے کے گویا کہ وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے دھوکے کو ذکر کیا مذمت کے کی طور پر برائی کے طور پر تو یہاں پر کہا کہ منغشن فلئی شملنا ایک مرتبہ ایک صاحب مدینہ ہی میں اناج تھا اور بازار میں آدمی بیٹھا ہوا ہے تجارت کے لیے اناج بیچ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم گئے اور اناج میں ہاتھ ڈال دیا تو اناج دیکھا اندر سے گیلا ہے اور اوپر سے سوکھا ہے آپ نے کہا اے تام والے اناج بیچنے والے یہ کیا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا بوندا باندھی ہو گئی تھی اس لیے تھوڑا سا اناج گیلا ہو گیا تو میں نے اس کو اوپر سوکھا سوکھا ڈال دیا یعنی تاکہ بکے آپ نے منگش شلائی سمننا یا منگش شنا فلئی جو دھوکا دے ہمیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو غش کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ کیا جائے چھپ کے اندر سے کچھ اور بات ہو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کسی کے لیے دھوکے بازی کرنا اس کو ضرر پہنچانا اس سے غلط فائدہ اٹھا لینا دھوکا دے کر یہ اچھی بات نہیں ہے مسلمان سچا ہوتا ہے ظاہر و باطل میں ایک ہی ہوتا ہے دھوکے بازی نہیں کرتا ہے والمکر والخدع ولخدہ النار مکاری اور دھوکے بازی کا انجام جہنم ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں مکر کے بارے میں فرما ولا یقیق المکر و سئی او اللہ بھی مکاری کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ برا مکر بھی ہوتا ہے اور کبھی مکر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے جب وہ مکر کے جواب میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے ولا یقیق المکر و سعی او اللہ برا مکر ہمیشہ مکر کرنے والوں پر ہی لوٹتا ہے یہ بہت میں آیت ہے اور بہت بڑی بات ہے اور اس میں تسکین ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے راستے پر چلیں اور ان کے مخالفین ان کے خلاف چال بازیاں کریں چاہے دعوت کے میدان میں ہوں چاہے سیاست میں ہو چاہے خاندانی زندگی میں ہو چاہے کسی بھی تجارت میں ہو یا کہیں بھی ہو رشتہ داریوں میں ہو تو ایک انسان یا اداروں میں ہو اللہ تعالی فرماتا ہے ولا یہ کل مکر و سعید اللہ برا مکر برا مکر وہ مکر کرنے والوں پر ہی پلٹتا تھا, پلٹ, پلٹ, پلٹ پڑتا ہے یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 43 ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مکر اور دھوکے بازی کرتا ہے تو وہ گویا کے جب دوسروں کے لیے وہ گڑا کھود رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اسی گڑے میں گرتا ہے اس لیے ایک آدمی جو حق کے راستے پر چل رہا ہے اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے غمگین نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات مکر کرنے والوں ہی پر مکر کو پلٹا دیتا ہے کوئی آپ اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں کوئی آپ کو ضلیل کرنے کے لیے سازش کر کے جھوٹی تہمتیں آپ پر لگاتا ہے اللہ رب العالمین کچھ وقت کے بعد اپنے آپ بتا دے گا کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا کوئی آدمی چال بازی کر کے آپ کو ضرور پہنچانا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان آپ, آپ, کے, آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے چاہے وہ بچیوں کے رشتے کے معاملے میں ہو چاہے وہ تجارت اور ڈیل کے معاملے میں ہو چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو آدمی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے دشمن میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں راتوں کی نیند اس کی خراب ہو جاتی ہے انسان ہے تبان،, تبان ایسا ہوتا ہے لیکن یہ آیت ایسے انسان کے لیے جو صحیح ہے اور اس کے دشمن اس کے خلاف بے لگام سازشیں کر رہے ہیں اس کے لیے یہ آیت سکون کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے خود ہی اپنے دام میں پھنس جاتے ہیں کسی اور کے لیے جالا جو بچھاتے ہیں اسی میں خود پھنس جاتے ہیں تو یہ آیت بہت ہی بڑی آیت ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ مصیبتوں میں پریشانی میں انسان اس کا دل چھوٹا نوہ مت ہے ابن اوقی میں رحم اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ کیا فی نفس ہی مکر اور خدا برا ہی ہوتا ہے اس لئے سے معلوم ہوتا ہے کہ برا مکر اللہ نے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور کبھی خدا اچھا بھی ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے ابن عطیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے بازی ایسے مقام پر بری ہے جب تمہیں تمہ... تم کو امین مانا جائے یہ جو ہے اس معاملے میں تم دھوکے بازی کرو تم کو امانت سونپی جائے یا تم کو امین مانا جائے تم پر بھروسہ کیا جائے اور تم دھوکا دو یہ کیا ہے یہ برا ہے یہ برا ہے چال بازی کرو یہ برا ہے اور کہتے ہیں کہ ام فی فیم ہی محمود الانسان والے لیکن اس کی مناسب جگہ دھوکا اگر ہے تو برا نہیں ہے بلکہ اس پر انسان کی تعریف بھی ہو سکتی ہے قول اللہ, تعالی ان اللہ, وهو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی سن لو کہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں نساء آیت نمبر 142 اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحرب خد جنگ دھوکے بازی کا نام ہے چال بازی کا نام ہے اسٹریٹجی کا نام ہے جس کو آپ صحیح لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے تدبیر کا نام ہے فل خدا افی موتی محمود خدا دھوکا تدبیر مکر یہ اپنی جگہ پر اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان آپ پر بھروسہ رکھتا ہے اور آپ اس کو دھوکا دیں یہ برا ہے لیکن آپ کا دشمن آپ کے خلاف تدبیر کرتا ہے اور آپ ایسی تدبیر کرو کہ آپ تو بچ جا اور وہ اپنے نقصان میں خود پھنس جائے تو اس کو قوت مانا جاتا ہے کسی کے مکر میں پھنسنا کمزوری ہے کمزوری ایب ہے لیکن کسی کے مکر کے بالمقابل ایسی ترکیب کرنا اس کے جواب میں کہ وہ نقصان میں آ جائے اور آپ محفوظ رہیں اس کو کیا کہیں گے آپ کمزوری کہیں گے یہ برا ہے نہیں جوابی طور پر اگر ایک انسان مکر کے جواب میں مکر کرتا ہے شریعت کی حدوں کو پھلانگے بغیر تدبیر کے بدلے تدبیر کرتا ہے چال بازی کے بدلے چال بازی کرتا ہے اس کو برا نہیں مانا جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ بلّہ مکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ بلّہ دھوکہ دینے والا خدا کرنے والا ہے نعوذ بلّا اللہ نے اسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حرکتوں کے جواب میں کہا کفار اور مشرقین کی حرکتوں کے جواب میں کہا اسی لیے کہا وہ کرو وہ کر اللہ واللہ خیر الما کرین. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا تو چونکہ انہوں نے مکر کیا عیسا علیہ السلام کو پھسانے کے لیے تو اللہ تعالی نے بھی اس کے بدلے تدبیر کی مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیوں اللہ خیر الماکرین اللہ نے مکر کے ساتھ خیر کو جوڑا یہاں پر اللہ کا مکر خیر والا ہے شر والا نہیں ہے وہ تدبیر ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اسی لیے ہم نے آیت میں کیا دیکھا آیت میں ہم نے دیکھا وَلَا <بِيه> برا مکر مکر کرنے والوں پر ہی پلٹ پڑتا ہے لوٹتا ہے تو اللہ کا مکر برا نہیں ہوتا ہے وہ شر کے لیے نہیں ہوتا وہ خیر کے لیے ہوتا ہے تو فی نفس ہی وہ شر نہیں ہے وہ, وہ خیر ہے اسی طرح سے آپ مثلا جنگ کر رہے ہیں اب جنگ میں لڑیں گے کیا کریں گے اس کو مطبط مجھے مار کہیں گے نہیں آدمی ایسی تلوار کریں اور وہ بچاؤ کے لیے ڈھال وہاں کریں یہاں سے مار دیا اب اس کو کیا کریں گے جنگ میں تو چلتا ہی یہ جنگ میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب میں جہاں ماروں گا وہ جہاں ڈھال ہوگی وہی وہ حملہ کروں گا نہیں جہاں ڈھال نہیں ہے وہاں حملہ کرنا ہے جہاں ڈال نہیں ہے وہاں پر اس کو حملہ کرنا ہے تو ترکیب کر کے ہی جنگ لڑنی پڑتی ہے تو جنگ میں یہ چلتا ہے جنگ میں یہ چلتا ہے جیسے کوئی آدمی لڑ رہا ہو لڑ رہا ہو اور لڑتے لڑتے گر جائے اور وہ سامنے والا دشمن سمجھے کہ اس کو چوٹ لگی اس لیے وہ اپنا ہتھیار پھینک کے اس کے پر پاؤں رکھے اور یہ تلوار اٹھا کے اس کو مار ڈالے تو جنگ میں یہ سب چلتا ہے تو جنگ میں اس کی گنجائش ہے عام حالات میں نہیں خصوصاً وہاں چاہے لوگ آپ پر بھروسہ کیے ہوئے اور آپ ان کو دھوکا دیں نہیں ہاں لیکن آپ کے ساتھ جو دھوکے بازی کرتا ہے آپ ایسی ترکیب کریں کہ آپ بچ جائیں اور وہ اس کا دھوکہ ظاہر ہو جائے اس کو برا نہیں کہتے ہیں یہ ترکیب بری نہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے تو بعض اوقات دیکھتا ہے کہ بھائی حدیث میں تو آیا ہے کہ مکر برا ہے اور خدا بری چیز ہے الخدا فن لیکن تو یہ اللہ کی صفات میں سے نوز ہے پھر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جوابی طور پر ذکر کیا ہے ان المنافقین اللہ, منافقین اللہ کے ساتھ خدا کر رہے ہیں خدا والا معاملہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ خدا والا معاملہ کیا ہے اللہ کا معاملہ جوابی ہے جوابی طور پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو عیب نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اسے قوت سمجھا جائے گا تدبیر کے بدلے تدبیر دوسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ بخل ہے جو برائی ہے وہ بخل ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاسب اللہ خیر اللہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں وہ یہ جو فضل اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بھلائی ہے یہ ان کے لیے اچھا ہے بل ہوا شر اللہ بلکہ ایسا کرنا ان کے لیے شر ہے برا ہے سیدو بھی یوم قیام قیامت کے دن جو کچھ کنجوسی یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے گلے کا توق بن جائے گا ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا انہیں جہنم میں لے جائے گا ان کا بخل معلومہ کے بخل جہنم میں لے جاتا ہے اسے بھی معلومہ کے بخل کیا ہے حرام ہے بخل کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنا فرض کیا ہے وہاں آدمی نہ کرے جیسے مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ نکلتی ہے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور زکوات کا ادا کرنا اس پر فرض ہے لیکن پھر مال کی لالچ میں وہ زکوات نہ نکالیں اور اپنی ہی حاجات میں خرچ کرے اپنے ہی مقاصد میں خرچ کرے بنگلہ بنانا ہے موٹر خریدنا ہے اور زیورات لینے ہیں آدمی اسی میں خرچ کرے اپنے فائدے کے اور زکات نہ نکالے اتنا لالچی ہو جائے تو بخل لالچ کا نتیجہ ہوتا ہے شوہ کا نتیجہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس کا انجام کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنے دی. جو زیورات یہ آج سنبھال کے رکھے ہوئے اس میں سے زکات نہیں دیتے ہیں بخل کرتے ہیں یہ زیورات ان کے گلے کا پھندا بنیں گے خواتین ہو یا مرد ہو یا جو ہوں ان کے لیے قیامت کے دن بخل عذاب لائے گا سور عمران کی آیت نمبر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخل بری چیز ہے اور جہن میں لے جانے والی ہے. تیسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ ہے سعید الملا کا یہ بھی چیز بری ہے برا مالک بننا ملا علی القاری کہتے ہیں ای الملک یعنی ایسا بادشاہ جو اپنے مملوک کے ساتھ میں جو اپنی رعایا کے ساتھ میں برا سلوک کرے ایسے آدمی کے لیے بھی آخرت میں وعید ہے اسی طرح سے ابن رحم اللہ فرماتے ہیں ائی الروی صحبت المالک جو اس کے مملوک ہیں ان کے ساتھ رہے لیکن بدسلوک ان کے ساتھ کرے تو برائی کرنے کے تعلق سے بات آئی ہے کہ جو ماتحج ہیں ان کے ساتھ برا سلوک شیخ سال کہتے ہیں، وَلَا سَيْءُ <الْمَلَكَة> سے مراد کیا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا مطلب، مطلب <مَبْلُكِهِ> کہتے وہ آدمی ہے کہ جب کسی کا مالک بنے چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو اس کے ساتھ میں برا سلوک کرے بِأَنْ او یم نوان ہو افطان اور کہ چاہے اس کا غلام ہو یا اس کا کوئی جانور اس کے پاس ہو تو کیا کریں اس پر وہ بوجھ ڈالیں جو اس کی طاقت نہ ہو اپنے ماتحتوں پر وہ بوجھ ڈالنا جو اس کی طاقت نہیں ہے چاہے وہ انسان ہو اس کے اوپر کوئی حمال کسی کے پاس مثلا کام کرنے والا ہے اب اس کو کہہ رہا کہ اتنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا تم کو تین چکر میں ہی ختم کرو اس کو چار میں نہیں تو اب کیا کہہ رہا ہے اتنا بوجھ اٹھاؤ جو طاقت اس پہ نہیں ہے بچارہ پریشان ہو رہا ہے اس کی حالت خراب ہو گئی اس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا سکتا لیکن پھر بھی یہ اس کو ڈانٹ کے یا کوڑے مار کے اس کو کروا رہا ہے یا کوئی جانور ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے پھر بھی اس پہ وہ بوجھ ڈال رہا ہے تو اس کے ساتھ میں برا معاملہ کرے جو اس کے ماتحت اس کی ملکیت میں یا اویب نان ہو تانو شراب ہو وہ یو اتش ہو وہ کل یا پھر یہ کہ اس سے کھانا پینا روک لے اسے بھوکا رکھے اسے پیاسا رکھے انسان ہو یا جانور ہو اور اس کے ساتھ میں ایسی بات کرے جو اس کا دل توڑنے والی ہو دل آزاری کرنے والی ہو اس کو زخم پہنچانے والی بات کرے تانے دے اس کو وحادا سعی الملکہ الردی یوسی الا مملوکی ہی کہتے ہیں، یہ مراد ہے سئی الملکہ سے کہ ایک آدمی مالک بنے تو برائی کرے اپنی مملوک کے ساتھ میں اپنے ماتحت کے ساتھ میں انکان او انخان مطلب. چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی جانور ہو تو جانور کے ساتھ بھی آپ برا سلوک نہیں کر سکتے آپ کی ملکیت میں کوئی انسان ہو آج تو ٹھیک ہے غلام نہیں ہیں کسی کے پاس لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور جب غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو ممبا بھی اولا جو آپ کا غلام نہیں اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں آپ کا وہ تو خود آزاد انسان ہے لیکن آپ کے پاس کام کرتا آپ کا نوکر ہے اس کے ساتھ تو اور بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرور ابن کہتے ہیں کہ مرر نبی ابی ذر رضی اللہ عنہ رب ربدہ کے مقام پر ہماری ملاقات ابو ذر ردی اللہ تعالیٰ سے ہوئی وعلی بردن وعلی غلامه ان پر ایک لباس تھا آدھا اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا لباس تھا کمیز قمیص مثلاً يَا دَرِّ لَو جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا کہا کہ اے اگر آپ یہی آپ کا لباس بھی گویا کہ کرتا آپ کا اور غلام کا بھی کرتا ایک ہی کپڑے والا ہے ظاہر بات ہے غلام کے اوپر تو مالک ہی نے دیا ہے کاش کہ آپ یہ کرتا اور اس کے ساتھ تہبند یا جو بھی لباس ہے پورا ایک لباس آپ کا بن جاتا آپ اس کو اپنے لیے استعمال کرتے تو پورا ڈریس آپ کا بن جاتا فکال ان کہ میرا اور میرے ایک مسلمان بھائی کا اس میں تھوڑی سی بات چیت تلح کلامی تک پہنچ گئی زبانی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا ہمارا اعجمیہ اس کی ماں آجمی تھی عرب نہیں تھی آجمی تھی حبشی تھی کالی عورت تھی بِأُمِّهِ تو میں نے اس کو اس کے ماں کا نام لے کر اس کو آر دلائی اے کالی عورت کے بیٹے یہ بنا سودا کالی کلوٹی عورت کا بیٹا فشقانی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کر دیو اللہ کے رسولی ایسا بولتا میرے بارے میں کالی کلوٹی عورت کی اولاد ایسا کہہ دیا میرے بارے میں شکبی صلی اللہ علیہ, وسلم. النبی صلی اللہ, علیہ وسلم. پھر میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا فلاں کوا قلط کو میں نے کہا, کہا ہاں کالا کا ماں کا نام لے کر برا کہا اس کو ماں کے نام سے عار دی لائی دلائی قلط نام کہا ہاں اللہ کے فرمایا یا ابادر انك مرؤ مكيده روایتوں کو ملا کے اپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے جو زیاتی میں نے بعت فقال يا ابدر انك مرؤ فيك جاهليه اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو در ابھی بھی تجھ میں جہالت باقی ہے ابھی بھی تجھ میں جہالت باقی ہے ایک روایت میں زیاتی ہے قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن قال لك رسول میں بوڑھا ہونے آ گیا بالکل ابھی بھی یعنی اتنا عمر زندگی چلی گئی اسلام میں اس کے بعد بھی اتنے بڑھاپے میں بھی ابھی بھی جاہلیت میرے اندر باقی ہے خالا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہاں ابھی بھی قلت تو یا رسول اللہ من سب سب ابا اما ہوں اللہ کے رسول تو معاشرے کا حال ہے ایسا ایک آدمی اگر کسی کو گالی دے یا اس کو برا کہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو ماں کو برا کہتا ہے خالیہ اب در ان کا مرفی کا جاہلیہ کا تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے ہم اخوان کا یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں ایک رواج میں ہے کہ اخوان کم خوال تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جا لحم اللہ تح تہ تایدی کم جا لحم اللہ تحتا عیدی یہ اللہ ہے جس نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا ہے تمارے غلام اصل میں بھائی ہیں تمہارے لیکن اللہ ہے جس نے تم کو مالک بنا اور اس کو غلام تمہارا کوئی کمال نہیں اطعموہم مما تاکلون تو جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ والبسوہم مما تلبسون اور جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ ولا تکلفوہم ما یغلبہم اور ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کی ان میں سکت نہ ہو جس کے اٹھانے کی ان میں قوت نہ ہو ولا فانکلتموہم آئی نو اور اگر ان پر ویسا بوجھ تم ڈالو ہی تمہیں ڈالنا ہی ہو تو پھر تم اس کی مدد بھی کرو بھئی اکیلا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بہت بڑا فریج ہے اٹھانا ہے اب کیا کرے گا نہ آپ اگیلے اٹھا سکتے نہ وہ تو اس کو اگر اٹھانے کے لیے کہو اس کی مدد تم خود کرو ایسا پیارا دین اسلام آپ دیکھیے کہ غلام سے اگر کام لینا ہے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اگر ہے تم خود اس کی مدد کرو فنو تو تم اس کی مدد کرو اس حدیث کو امام البخاری نے بخاری میں کتاب الدب میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر 6050 اور امام مسلم نے کتاب المان میں ذکر کیا ہے 1661 پر سیاق مسلم کا ہے اور مختلف طرق میں حدیث موجود ہے بخاری میں حدیث نمبر 30 پر بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنا جاہلیت ہے ماتحتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا جاہلیت کا عمل ہے خاص طور سے یہ کہ اس کو آ لائی جائے اس کے خاندان کے اعتبار سے اس کے رنگ کے اعتبار سے اس کی نسل کے اعتبار سے اس کی علاقائیت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں جاہلیت ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو کوئی آدمی مالک بنے اور اپنی مملوک کو ذلیل کریں اپنی مملوک کو گرا کے اس سے بات کریں اس کو اس کی دلازاری کریں اس کو ذلیل کر کے اس کی اس کو تکلیف پہنچائے یا پھر کھانے پینے میں اس کو اذیت پہنچائے یا پھر کسی بھی اعتبار سے اس کو تکلیف دے یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اصلاح کے لیے ڈانٹنا الگ چیز ہے آپ کمات کام نہیں کرتا توڑ پھوڑ کرتا ہے بیڈنگ کرتا ہے وقت پہ نہیں آتا ہے اصولی طور پر ڈانٹنا ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ اس کو زلیل کیا جائے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے صرف اس وجہ سے وہ آپ کے پاس رکا ہوا ہے کہ کہیں اور نہیں جا سکتا ہے وہ محتاج ہے بھی بچے بھوکے مریں گے اس لیے وہ آپ کے پاس رکا ہوا ہے اور آپ اس کو جانتے ہو کہ کہیں جا نہیں سکتا اس لیے آپ اس کو پیستے رہتے ہو بےزت بھی کرتے ہو تکلیف بھی دیتے ہو اس کو آپ آپ اس کی اس کے ساتھ مطلب زیادتی کرتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا تو ان احادیث سے ظاہر بات ہے کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن ظلمات بن کرائے گا اتق ح میں خود ہے کہ ظلم سے بچو ان یوم ظلمَ قیام اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والا بنائیں اپنی زبان سے ان کی دلازاری سے ہماری حفاظت کرے اور ایسا کوئی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جس سے کسی کی عزت یا کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے وبارک اللہ, و اللہ بڑی قیمتی باتیں دران شرح ہم شیخ سے سنتے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اتنی قیمتی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں بھی اللہ حرب الامین کا احسان ہے شیخ ہندوستان میں ہو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں سعودی عرب اور دنیا کی مختلف کونوں سے استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اس کا احسان ہے اور اس نئی ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمیں ایسی ہی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے میری آپ لوگوں سے ہی گزارش ہے اور رہے گی ہمیشہ کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ عام کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلائیں ادار الخیر کا فائل ہی خیر کی طرف رمائی کرنے والے کو کرنے والے کے برابر آج ملتا ہے اتنی ساری قیمتی علمی اور دینی اور تحقیقی اور حدیث کی باتیں ہمیں الحمد للہ اسٹیج سے ملتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے تو ہم شعر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ ہمارے اسے دعوتی مشن سے جڑتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں مزید اور ضرورت ہے کہ لوگوں کو ہم کر کے رکھیں اپنی حیثیت کے کی مطابق کیونکہ دنیا پیاسی ہے اور دنیا کو دین کی باتیں پہنچانے کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہر انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ابھی اثر کے بعد یہ جگہ میری گفتگو چل رہی تھی تو کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی پیدائشی بدات کے ماحول میں ہوئی اور ہم لوگوں کو دین کی غلط باتیں بتائی گئیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد ہمیں دین کی صحیح باتیں مل رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی جب تک ہم یہاں نہیں آئے تھے ہم بدا کو سننا سمجھتے تھے شرک ہی کو تو ہی سمجھتے تھے ہمارے معاشرے میں انہیں لوگوں کی کثرت ہے لیکن الحمد اللہ کا کرم ہوا کہ ہم سعودی عرب آئے اور یہاں دعویٰ سینٹر میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور درست سنے تو ان کی اصلاح ہوئی اور کہنے لگے کہ الحمدللہ ہمارے ذریعے سے ہمارے پورے خاندان کے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی تو الحمد ایک آدمی کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے آپ ایک بات یہاں سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا بھی اجرا آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا جب تک کہ آپ کی بات لوگوں کے درمیان رہے گی اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کے دین کے کرنے والوں کی نیکیاں برابر جاری رہتی ہیں وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دروازہ ہمارا اور آپ کا کھلا رہے تو آپ ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ عام کریں ہماری ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے اور جو کچھ سنے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اپنے علما کے لیے ہم دعا کریں علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں ہمارے جو سلفی علماء ہیں کتاب و سنت پر چلنے والے علماء ہیں الحمد ایسے علماء کی کمی نہیں ہمارے معاشرے ہمارے ملک میں ہم ملک کے ساتھ جڑ کر کے رہیں اور ان سے ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں اپنے مزاج کے مطابق نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے مزاج کے مطابق حدیثوں کی تشریح کریں ان کے اقوال اور صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں حدیثوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اسی میں آدمی کے لیے نجات ہے اور یہی کامیابی کا راستہ اور یہی دین ہے کہ دین اسلام کو صلب صالحین کے نحج اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھنا اور اسی کی طرف ہم لوگوں کو کھل کر کے دعوت دیتے ہیں کیونکہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ایک دم ہے اس کی رات بھی دن کی طریقے سے روشن ہے اس میں کوئی غموز نہیں ہے اس میں کوئی اسکال اور اس میں کوئی پردہ داری نہیں کھلی ہوئی ساری باتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کا اللہ کا شکر احسان ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے یہاں جو اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جس اللہ خیر ہم ایک بار پھر شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شیخ محترم کے فات فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے ورما سے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق جامع نزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ